یہاں میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا سب سے پہلی بات تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فدائی ہونا ہے کہ انسان کو اس بات کا پورا یقین ہے کہ میں یہاں مروں گا لیکن اس کے باوجود ایسی جگہ میں جانا اللہ کے دین کے لیے اور ایسی جگہ میں جا کر کاروائی کرنا یہ بالکل جائز ہے اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے بات سمجھ میں آ گئی اس لیے کہ یہاں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت بظاہر یقینی تھی دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گھر سے نکل رہے تھے تو وہ یہ دعا پڑتے ہوئے نکل رہے تھے من وجالی خلفیم سدن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے سامنے بھی پردہ رکھ دیا اور پیچھے بھی پردہ ڈال دیا اور ان کی آنکھوں کو ہم نے اندھا کر دیا وہ دیکھتے نہیں تھے تو آج بھی آپ اس آیت کو پڑھ کر پوسٹ کے اور اپنے دشمنوں کے بالکل سامنے سے گزر جائیں انشاءاللہ اللہ آپ کو کوئی بھی نہیں دیکھے گا اور اس کا تجربہ ہم نے بہت زیادہ کیا ہے الحمد بہت زیادہ ہم نے اس لیے کہا کہ صرف میں نے نہیں ہمارے بہت سارے ساتھیوں نے کیا ہے یہ جو شہروں میں کام کرنے والے ہمارے ساتھی ہوتے ہیں اکثر کو ہم یہی نصیحت کرتے ہیں اور سب کو جاتے وقت یہی کہتے ہیں کہ یہ دعا ہر وقت پڑھا کرو اور خود میرے جو ذاتی واقعات ہیں وہ تو اتنے زیادہ ہیں کہ میں آپ کو ابھی بیان کرنا شروع کروں تو بہت وقت لگے گا صرف ایک واقعہ بیان کرتا ہوں ہم پاکستان جا رہے تھے فوج والے جو ہیں ہماری گاڑی پر تلاشی کے لیے آئے شناختی کارڈ اور ہمارے پاس تو شناختی کارڈ نہیں ہے سیدھے تیر کی طرح وہ میری سیٹ پر آئے میری سیٹ کے اوپر اس نے یوں ہاتھ رکھا اللہ تعالیٰ سے دعا کے سوا ہمارے پاس کوئی بھی راستہ نہیں ہے دعاؤں میں مصروف ہیں اور کر بھی کہہ سکتے ہیں آپ یقین کریں کہ ان فوجیوں نے تین تھے وہ پوری بس سے شناختی کارڈ اور کاغذات چیک کیے لیکن آج میں آپ کے سامنے یہاں بیٹھا ہوا ہوں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس نے مجھ سے یہ تک نہیں پوچھا کہ تم کون ہو یہ محمد جو ہے میری گود میں تھا ایک سال کا تھا اللہ سے دعا کرتا رہا کہ اللہ تو حفاظت کر جل تو جلال اس مصیبت سے نکال تو یعنی جل جلال تو ہے اس مصیبت سے تو ہی نکال سکتا ہے میں کچھ بھی نہیں ہوا اس طرح کے واقعات بہت زیادہ ہیں ایک دفعہ ہم باغ رہے تھے تو بات کر ریل گاڑی کے ڈبے میں ہم گز گئے اب پتہ چلا کہ یہ تو پولیس والوں کا ڈبہ ہے یعنی موت کے منہ میں خود گس گئے ہیں. پولیس والوں کے ڈبے میں ہم گز گئے ہیں. شناختی کارڈ تو ہماری جیب میں ہوتا ہی نہیں الحمدللہ للہ بی بھی ہے ہی نہیں تو کہاں سے ہوگا بنایا ہی نہیں ہے شناختی کارڈ میں نے تو میرے پاس ہوگا کہاں سے وہ اب ڈبے کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا پولیس والے آ رہے ہیں اور وہ ہمارے ڈبے کے ارد گرد جمع ہو رہے ہیں ہماری پریشانی شروع ہو گئی کہ اب تو خیر نہیں ہے ان کو تو شاید پتہ چل گیا ہے کہ اسی کو تلاش کیا جا رہا ہے بس دعاؤں کا سلسلہ شروع ہے اور کیا کر سکتا ہے ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھا اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے اس نے ان پولیس والوں کو کہا کہ سر کیا بات ہے آپ یہاں کیا کر رہے ہیں تو وہ شرما کر ہماری طرف دیکھتے ہیں پولیس والے پولیس والے شرما رہے ہیں یعنی یہ دنیا کے جو سب سے بڑے خبیث ترین لوگ ہوتے ہیں یہ ہمیں دیکھ کر شرما رہے تھے اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں ایک خوف ڈال دیا تھا پولیس والے ہم سے ڈر رہے تھے ہم دو آدمی تھے بس کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارا ڈبا ہے پورے دن ہم نے پہرے کی ہے ریل گاڑی میں ابھی ہمارے سونے کا وقت ہے اور آپ اس ڈبے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ہم بھی حیران ہیں پریشان ہے کیا کریں آپ کے ساتھ بچے بھی ہیں دو بچے ہمارے ساتھ تھے اس وقت ہمارے ساتھی نے چالاکی کے ساتھ جلدی جلدی ان سے بات شروع کی کہ آج کی رات آپ کسی طرح باہر گزار لیں یہ بچے ہیں چھوٹے چھوٹے عورتیں ہیں اچھی بات نہیں ہے ہم ان کو یہاں سے نکالیں تین چار ہزار میں مکھ ہو گیا اور رات ہم نے مزے سے وہاں سو کر گزاری اور پولیس والے سب باہر کوئی ادھر لیٹا ہوا ہے کوئی ادھر لیٹا ہوا ہے اگر وہ ہم سے شناختی کارڈ مانگتے تو ہمارے پاس شناختی کارڈ بھی نہیں تھا کیونکہ شناختی کارڈ ہی نہیں ہے تو اگلی باتیں تو پھر آگے ہو جاتی ہیں نا مزید کہاں سے آ رہے ہو کیوں آ رہے ہو یہ ہے وہ ہے اللہ تعالی حفاظت فرماتا ہے دعائیں پڑھو اور اس واقعے کو یاد کرو کہ پیغمبر علیہ سلاد وسلام کس طرح اتنے سارے لوگوں کے درمیان میں سے نکل گئے تھے اللہ کے حکم سے اور اللہ کی مدد سے نکل گئے تھے صرف نکلے نہیں بلکہ نکلتے وقت ہر کسی کے سر پر مٹی بھی ڈال کر گئے ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی تو آج بھی جب آپ اللہ کے دین کے لیے رسول اللہ کی ناموس کی حفاظت کے لیے ان کے دین کے تحفظ کے لیے نکلیں گے تو وہی اللہ آج بھی زندہ ہے وہ اللہ قیامت تک رہے گا قیامت کے بعد بھی رہے گا اس اللہ کی نصرت اور امداد آج بھی موجود ہے اور بعد میں بھی رہے گی بہت زیادہ ایسے واقعات ہیں میرے بھی ہمارے ساتھیوں کے بھی وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو ذکر کرنا بہت مشکل ہے اس وقت سب کی تلاشی ہو رہی ہے سب کی موٹر سائیکلیں سب کی گاڑیاں اور جس کو تلاش کیا جا رہا ہے اس کو پولیس والے السلام علیکم مولو صاحب قاری صاحب کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں، جاؤ تم جیسے کہ فراؤن مساسل سلام سے بچنے کے لیے بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا لیکن وہی بچہ آخر اسی کے گھر میں اس کے محل میں پلا بڑا یہ سب اللہ کے کام ہے یہ دو باتیں ہو گئیں تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے یہاں پر کافروں کی جو چال ہوتی ہے اس کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ وہ تین قسم کی ہوتی ہیں لیوس اَوْ کا اَوْ کا کا کافر جو ہے سب سے پہلے آپ کو پکڑنے کی کوشش کرے گا پکڑ نہ سکے تو مارنے کی کوشش کرے گا مار نہ سکے تو جلا وطن کرنے کی کوشش کرے گا کہ اس کو نکال دو یہاں سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی چال کافروں کو آتی بھی نہیں ہے ان کی جو چالیں ہیں وہ بس یہی تین ہیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے مجاہد کو یا پکڑتے ہیں یا قتل کرتے ہیں یا اس کو نکال دیتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ تین باتیں اچھی طرح یاد کر لے ویم کرونا ویم اللہ یہاں پر اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ اما کرو مکر اللہ کہ انہوں نے چال چلی اور اللہ نے بھی چال چلی بلکہ یہ فرمایا کہ وہ لوگ چال چلتے ہیں اور اللہ بھی چال چلتا ہے ماضی کا سیگا استعمال نہیں کیا بلکہ مزہ کا سیگا استعمال کیا یعنی چال چلی نہیں کہا بلکہ چال چلتے ہیں کہا علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ کافر قیامت تک اسی طرح چالے چلتے رہیں گے یہ کافر قیامت تک اسی طرح شیطانی منصوبے بناتے رہیں گے اور اللہ تعالی ان کے خلاف اپنی تدبیر کو سامنے لائے گا اور مسلمانوں کی مدد کرے گا دیکھیں کافروں کا جو سب سے بڑا سردار ہے اس زمانے میں امریکہ نے طالبان کو گرفتار کیا ان کو قتل کیا اور بہت ساروں کو یہاں سے بھگایا یا وہ بھاگ گئے ہجرت کر لی انہوں نے لیکن امریکہ کامیاب ہو سکا نہیں تو یہ ترتیب قیامت تک جاری رہے گی اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ آپ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ان کے دین کو آگے بڑھانا چاہیں تو آپ کے سامنے تین قسم کے امتحان ہوں گے ایک ہے گرفتاری دوسری ہے شہادت تیسری ہے بے وطنی وطن سے آپ کو نکلنا پڑے گا اور الحمدللہ جو مجاہدین ہے وہ ان تینوں آزمائشوں میں کامیاب نکلتے ہیں ان اللہ گرفتاری بھی ان کی اکثر ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو رہائی بھی دیتا ہے قتل بھی ہوتے ہیں شہادت کا تاج اللہ ان کے سر پر رکھ دیتا ہے اور ان کا اپنے وطنوں سے بھی نکلنا پڑتا ہے جیسے کہ ہم مجاہدین پاکستان جو ہیں اپنے وطنوں سے نکلے ہوئے ہیں تو اس میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ آزمائشیں آئی ہیں لیکن آخر اللہ تعالی نے انہیں فتح دی ہم پر بھی آزمائشیں آئی ہیں ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ میں فتح دے گا اگر کوئی شخص اس بات پر پریشان ہوتا ہے کہ میری موت جو ہے میرے وطن میں نہیں ہوئی بلکہ بے وطنی میں ہوئی ہے یہ خوشی کی بات اس لیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت مکہ میں ہوئی یا مدینے میں ہوئی ہے مدینے میں ہوئی اپنے وطن میں نہیں ہوئی تو وطن میں مرنا کوئی فرض نہیں ہے اسلام کے نام پر مرنا اور دین کے خاطر کٹنا دین کے لیے قربان ہونا یہ ضروری ہے وطن کی مٹی میں مرنا کوئی ضروری نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غربت کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسافری کی حالت میں پردیسی کی حالت میں بے وطنی کی حالت میں ان کا انتقال ہوا ہے تو آج اگر ہمارا انجام بھی اپنے وطن سے دور اللہ کے دین کے لیے ہو رہا ہے تو اس پر ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ غیر اختیاری ایک سنت پر ہمیں عمل کرنے کا موقع مل رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے لیے فدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے لیے قربان ہونے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے لیے سب